السلام علیکم ساتھیو سرور منیر راؤ آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے اس سے پہلے آپ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ واٹ از جرنلزم وٹ از جرنلسٹ نیوز کیا ہے انفرٹینمنٹ کسے کہتے ہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نیوز میں کیا فرق ہے خبر کیا ہوتی ہے تاریخ خبر کی کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اخبارات اور فوٹو جرنلزم کی ہسٹری کیا ہے کلاسفیکیشن آف نیوز بھی ہم نے ڈسکس کی ہے نیوز کرائیٹیریا بھی ڈسکس کیا ہے نیوز سائیکل بھی ڈسکس کیا ہے بریکنگ نیوز ٹکر فلش فلش بیک اور نیوز اپ ڈیٹ بھی پڑی ہے لیکن آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ اگرچہ نیوز سے متعلق ہے لیکن اس کا مین کرکس ہے what از نیوز ہاؤ اٹ کین بی ڈیٹرمنٹ وٹ از اسپیشلائز نیوز اینڈ وٹ آپ خود مستقبل کے صحافی بنیں گے آپ کو خبر ڈھونڈنی ہوگی لیکن یہ ڈٹرمن کیسے ہوگا کہ خبر کیا ہے وٹ از نیوز آپ ایسا کیجئے کہ کاغذ پہن لیں اور لکھیں نیوز نیوز کی سپیلنگ آپ جانتے ہیں این ای ڈبلیو ایس نیوز نیوز کا لفظ چار الفاظ کا مجموعہ ہے این ای ڈبلیو ایس آپ پہلے لیکچرز میں بھی یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایک تعریف نیوز کی یہ بھی کی گئی ہے کہ این اسٹینڈ فار نارتھ ای فار ایسٹ ڈبلو فار ویسٹ اینڈ ایس فار ساؤتھ نارتھ ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ یہ جو چار سمتیں ہیں ان کے ملاب سے نیوز کا لفظ بنا ہے لیکن ان چار الفاظ میں اگر آپ ذرا توجہ دیں تو اس میں سے تین الفاظ اگر پہلے آپ شامل کریں این ای ڈبلو دیٹ مینس نیو یعنی نیا جو اس سے پہلے نہ سامنے آیا ہو تو خود بخود ایک چیز کلیئر ہوتی ہے کہ نیوز اسٹینڈ فار نیو تازہ چیز نئی چیز خبر ہے تو دس از ویری سمپل ڈیفینیشن آف نیوز بٹ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ خبر ہے یا نہیں ہل ڈٹرمن ہل ڈیٹرمن دیٹ دس از اے نیوز آر اٹس ناٹ اے نیوز خبر ڈٹرمن کرنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک تو کوئی بتائے کہ یہ خبر ہے ایک خبر خود بتائے کہ میں خبر ہوں کوئی شخص یہ کہے کہ واقعی یہ ایک نئی چیز ہے اس لیے خبر ہے یہ تازہ چیز ہے اس لیے خبر ہے یا خبر جب خود سامنے آئے تو ہر کوئی کہے بھائی نئی بات آئی نئی چیز آئی اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں سنا اس لیے یہ خبر ہے تو خبر کا ایک بڑا انٹرسٹنگ پروسیس ہے جس کو ایک سرکل کہہ سکتے ہیں بعض اوقات خبر سننے والے کہتے ہیں کہ ہاں اس میں خبریت ہے یہ خبر ہے اور بعض اوقات خبر خود بتاتی ہے کہ میں خبر ہوں تو یہ ایک سرکلر ہے کبھی اس کی ڈٹرمن کہ یہ خبر ہے یا نہیں ہے خبر خود کر دیتی ہے اور کبھی سننے والے خبر سننے والے جن کے لیے خبر پیش کی جا رہی ہے وہ بتا دیتی ہیں کہ یہ خبر ہے خبر کے حوالے سے ایک اور دلچسپ چیز سامنے آتی ہے کہ ایک خبر کچھ لوگوں کے لیے تو اہمیت رکھتی ہے لیکن وہی خبر دوسرے لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی یا اگر رکھتی ہے تو اتنی نہیں رکھتی اس لیے یہ ڈٹرمن کرنا کہ کوئی خبر سب کے لیے اتنی ہی اہم ہو آسانی سے ممکن نہیں یس yes. بعض اوقات کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خصوصی اہمیت کی حامل ہو جاتی ہیں جیسے کسی ملک میں اچانک زلزلہ آ گیا اور لاکھوں یا ہزاروں لوگ مارے گئے سینکڑوں مکان تباہ ہو گئے زندگی کا نظام درہم برہم ہو گیا تو یہ خبر بیک وقت دنیا میں جہاں بھی جائے گی ہر آدمی کی توجہ کا باعث بنے گی لیکن دوسری طرف کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو ایک خطے کے لیے تو اہم ہیں لیکن دوسرے علاقے کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی مثلا پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھ جانا اس سے جو مسافر ہیں یا گاڑیاں چلانے والے ہیں ان کے لیے وہ اہم ہے انہوں نے اس کے کرایے بڑھا دینے اور مسافروں نے کرائے دینے ہیں ان گروپس کے لیے تو وہ اہم ہے لیکن وہ لوگ جو گاڑی میں سفر نہیں کرتے دیہات میں رہتے ہیں سائیکل استعمال کرتے ہیں ٹانگا استعمال کرتے ہیں یا پیدل سفر کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر اس خبر سے متاثر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے اسی طرح جو لوگ سرکاری طور پر سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو آفیشل فسیلٹیز ملتی ہیں وہ اس خبر سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے ان کے لیے یہ ایک اطلاع ہوتی ہے لیکن ان کی زندگی پر اثر انداز نہیں کر رہی ہوتی اس لیے جو خبر جن لوگوں یا جس علاقے کے لوگوں پر اثر ڈال رہی ہوتی ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور وہی اس کی ویلو کے اثرات کو زیادہ فیل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوز ہو پریزنٹ دی نیوز ہیو دی ریسپانسبلٹی آف ڈسائڈنگ اباؤٹ دا ٹائپس آف نیوز خبریں ہر وقت ہر طرح کی ہر رنگ کی ہر جگہ سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان خبروں کی تخصیص کیا کرنی ہے ان کی نوعیت کیا ہے ان کا ٹارگٹ آڈینس کیا ہے ان کو کس صفحے پر لگانا ہے ان کو کس نیوز بلیٹن میں پیش کرنا ہے کس چینل نے اس کو کس طرح پیش کرنا ہے معمولی نوعیت دینی ہے اس خبر کو بڑی نوعیت دینی ہے اس خبر کو صرف بلیٹن کا حصہ بنانا ہے یا اس سے ٹکر نکالنا ہے یا اس سے نیوز فلیش نکالنی ہے یا اس سے بریکنگ نیوز نکالنی ہے یا اسے اپ ڈیٹ کرنا ہے ان سب کا فیصلہ کون لوگ کرتے ہیں یہ فیصلہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کی ذمہ داری خبریں دینا ہوتا ہے ایک رپورٹر اپنے تئیں جب وہ خبر لاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بریکنگ نیوز لایا ہوں لیکن جب وہ خبر نیوز روم میں پہنچتی ہے نیوز ایڈیٹر کے پاس پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی آپ بہت اچھی خبر لائے ہیں بلا شبہ اس میں بڑی خبریت ہے اس میں بڑی نیوز ویلیو ہے لیکن کریں کیا آپ سے دس منٹ پہلے دوسرا چینل یہ خبر دے چکا ہے بلکہ ایک دو چینلز نے اور بھی یہ خبر دے دی اخبارات کے زمین میں چھپ گئے آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے اس لیے میں اس کو بریکنگ نیوز نہیں بنا سکتا یس آپ کے پاس اس خبر کا کوئی اور پہلو ہے جو اب تک سامنے نہیں آیا تو اس کو آپ اوپر لائیں تو میں اس کی نیوز اپ ڈیٹ بنا دیتا ہوں اس کا فالو اپ دے دیتا ہوں اور اس کو میں نمایاں کر کے لگا دیتا ہوں اس کو ٹکر میں بنا دیتا ہوں یا اس کو میں فلیش کر دیتا ہوں یا میں اپنے بلٹن میں اس کی پلیسنگ اوپر کر سکتا ہوں لیکن آپ کی یہ خبر چونکہ لیٹ ہے اس لیے میں اس کو ٹاپ پر نہیں لے جا سکتا اسی طرح خبریں نوعیت کے اعتبار سے بھی تقسیم ان کی ہوتی ہے اور مثلا کچھ خبریں لوکل نوعیت کی ہوتی ہیں کچھ قومی اہمیت کی ہوتی ہیں کچھ بین الاقوامی اہمیت کی ہوتی ہیں تو آپ کے جو مقامی زبان کے نیوز بلیٹنز ہیں ان میں عام طور پر بین الاقوامی خبروں کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی بلکہ بعض اوقات ان کو اسٹرائک آؤٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ لوکل ٹارگٹ آڈینس یا ناظرین کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث نہیں ہوتی مثلا پنجابی کا نیوز بلیٹن ہو پشتوں کا نیوز بلیٹن ہو سندھی کا نیوز بلیٹن ہو تو اس میں کوسو کی خبر کا ڈالنا یا اس میں امریکہ کی کسی ریاست میں سیلاب کا آ جانا یا اسی نوعیت کی کوئی دوسری چیزوں کا ذکر ہو تو نیوز ایڈیٹر یا نیوز پروڈیوسر اس پر بحث کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس خبر کا کوئی اثر ہماری مقامی آبادی پر نہیں ہے تو اس کو ہم نہیں لیتے اس کی جگہ ہم جو ڈیولپمنٹ نیوز ہے وہ ڈال لیتے ہیں تو اس طرح جو لوگ خبروں کو پریزنٹ کرتے ہیں دوز ہو پریزنٹ دا نیوز ہیو دی ریسپانسبلٹی آف ڈیسائیڈنگ اباؤٹ دی ٹائپس آف نیوز اینڈ دیئر پرائرٹیز لوکل نیشنل انٹرنیشنل مقامی اس طرح کی جو خبریں ہیں ان کے بارے میں فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اور ایک چیز مزید آپ نوٹ کر لیں یہ تو ایک جنرل خبروں کے حوالے سے تھا اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ اسپیشلائزڈ کیٹیگری آف نیوز کیا ہے نیوز کی جو اسپیشل کیٹیگریز ہیں وہ کیا ہیں اسپیشل کیٹیگریز نیوز کی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور اس میں ایک لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں اٹس بیٹر دیٹ یو شڈ آلسو نوٹ ڈاؤن دیٹ اٹس ناٹ اے لانگ لسٹ اٹس ویری شارٹ لسٹ But it's very important. Number one, spot news. What is spot news? Spot news, when events right now happening, ho rahe the events which are happening instantly are right now are called spot news. Usi ki wo hoti hai, sport news hai. What is daily news? Daily news is a schedule event. جیسے اخبارات میں ایک صفحے پر ایک کالم پر لکھا ہوتا ہے کہ آج کیا کیا ایونٹس ہو رہے ہیں کہیں تصویری نمائش ہے کہیں تجارت کے حوالے سے کوئی میٹنگ ہے کسی چیز کا افتتاح ہے یا کسی کی موت کی خبر ہوتی ہے کہ آج اس کا رسم میں کل ہے یا اس کا چالیسواں ہے تو دے آر ڈیلی شیڈول ایونٹس تو ان کے لیے آپ کو پلاننگ زیادہ نہیں کرنی پڑتی پھر ہوتی ہے انٹرپرائز نیوز وٹ از انٹرپرائز نیوز انٹرپرائز نیوز کنٹینٹس دی اسٹوری وچ آر امپورٹینٹ ٹو دی آڈیئنس مثلا بزنس آرگنائزیشن کی خبریں انٹرپرائز نیوز میں شمار کی جا سکتی ہیں اسی طرح فیچر نیوز ہوتی ہیں فیچر نیوز آر انٹرسٹنگ نیوز ان میں فن اور دلچسپی ہوتی ہے سو فیوچر نیوز کالس فن آر انٹرسٹنگ نیوز اور فرینچائز نیوز فرینچائز نیوز از آلسو اے نیوز اسی طرح آٹو موبائل کی نیوز ہوتی ہیں جن کو آٹو موٹو نیوز کہتے ہیں بزنس نیوز ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ نیوز ہوتی ہیں ایلومینائی نیوز ہوتی ہیں کوئی تنظیم اپنے پرانے ساتھیوں کو کالج کے گروپس کو جمع کر رہی ہے یا کسی ڈپارٹمنٹ کے پرانے کلیگز جمع ہو رہے ہیں یا جیسے پاک فوج اپنے بڑوں کا ایک کھانا کرتی ہے جو ریٹائر ہو جاتے ہیں جب کوئی ڈیفنس ڈے ہوتا ہے تو وہ اسی نوعیت کی خبروں میں شمار ہوتا ہے اسی طرح خبروں کا ایک اور پہلو یا اس کی تقسیم ہے اکانومی نیوز جن کو ہم اکانومسٹ کے حوالے سے جانتے ہیں اور اکانومسٹ میگزین یا بزنس نیوز ریکارڈر ایک پاکستان کا اخبار ہے بزنس نیوز ریکارڈر اس میں آپ کو تجارتی خبریں کمرشل خبریں اور بزنس کی خبریں مینلی ملتی ہیں جبکہ دوسرے اخبارات میں سیاسی سفارتی بین الاقوامی عوامی دلچسپی کی خبریں نمایاں ہوتی ہیں اور بزنس نیوز کا ایک صفحہ یا آدھا کا علم ہوتا ہے لیکن بزنس ریکارڈر یا اکانومسٹ میگزین وہ تجارتی خبریں اور کاروباری خبروں سے بھرا ہوتا ہے ملک کی معاشی صورتحال پر بہت سی خبریں ہوتی ہیں جن میں انفرادیت بھی ہوتی ہے لیڈز بھی ہوتی ہے انالیس بھی ہوتی ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اکانومسٹ میگزین اور بزنس نیوز ریکارڈر یا تجارتی اخبارات سبھی لوگ پڑھیں ان کا ٹارگٹ آڈینس بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح ٹیلی ویژن میں اگر تجارتی بلٹن کمرشل بولیٹن یا بزنس نیوز کا بلیٹن ہے تو اس کے آرڈینس تمام پبلک نہیں ہوتی جو کاروباری لوگ ہیں جو تجارتی منڈیوں میں کام کرتے ہیں کاروبار اس نوعیت کے کرتے ہیں وہ ان خبروں کو زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں وٹ میکس نیوز کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ اور نوٹ کر لیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں ون از دا ٹائم ہاؤ امیجیٹ از دا ایونٹ دوسرا ہے دا جگفی ہاؤ کلوز از دا ایونٹ آپ کے کتنے قریب ہے کوانٹیٹی How many people does it affect Degree. How are people affected? Kishi fäisle ya kishi khabar ke ane se uske ashrat kiya ho raha hain? Context. Relation to the other events. Kya is waqe ka kishi or cheeze se bhi tahluk hai ya nahi? And the next is interest. Ye khabar kitnye arse pehle hui hai? Doe hafte pehle, chare hafte pehle the interest in time is also important. اب میں اس کی فردر تفصیل میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں اب دیکھیے ہم نے ٹائم کی بات کی کہ اس کی ٹائملی نیس کیا تھی از اٹ ا ریسنٹ ڈیولپمنٹ اور از اٹ اولڈ نیوز یہ جو خبر تھی جب ہمیں ملی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ خبر ابھی وقو پذیر ہوئی یا اس کو کافی وقت گزر گیا ہے تو کوئی خبر جس کو وقوع پذیر خاصا وقت گزر چکا ہو لوگوں کے لیے کم اٹریکشن رکھتی ہے لیکن ایسی خبر جو فوری نوعیت کی ہو جو اسی وقت ظہور پذیر ہوئی ہو اس خبر کے لیے ہمیشہ لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ اچھا ابھی ابھی خبر آئی ہے تازہ خبر ہے اسی وقت کی خبر ہے اسی طرح دوسرا پہلو جو ہم نے جوگرافی میں پڑھا اس کو پروکسیمیٹی بھی کہتے ہیں دیٹ مینس کہ از دا اسٹوری کیا یہ خبر جن کو بیان کی جا رہی ہے کیا ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے اس علاقے میں وقوع پذیر ہوئی ہے یا بہت دور ہوئی ہے کیونکہ ایک خبر اگر آپ کے قریب ترین کی ہے کوئی تبدیلی آپ کے بالکل قریب ترین واقعہ ہوئی ہے یا اللہ نہ کرے کہ کوئی بم کا دھماکہ آپ کے گھر کے قریب یا جہاں آپ موجود ہیں اس کے قریب ہوا ہے تو اس علاقے کے لوگوں میں پریشانی زیادہ ہوگی یا اگر حکومت یہ فیصلہ کرے یا صاحب اختیار اور اقتدار لوگ یہ فیصلہ کریں کہ فلاں شہر میں سٹیڈیم بنوایا جائے گا یا فلاں شہرام نئے سرے سے تعمیر کی جائے گی یا کوئی پانی اور آپ پاشی کی فراہمی کے لیے ڈیم بنایا جائے گا تو جو اس کا کیچمنٹ ایریا اور جس کو اریگیشن ملے گی اس علاقے کے لوگوں کی اپرسیمیٹی ان کا جغرافیہ چونکہ اسی ایریے کا ہے اس لیے وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ اتنی ریلیوینس نہیں رکھے گی ان کے لیے ایک صرف اطلاع ہوگی اس کی خبر کی وہ اہمیت نہیں ہوگی اسی طرح وٹ میک نیوز کے حوالے سے دی ادر پارٹ از دی کنفلکٹ از دا ایشو ڈیویلپنگ ہیز بین ریزالوڈ کوئی جھگڑا کوئی تنازع کوئی اختلاف اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کسی چیز میں تنازہ واقعہ ہو جائے اختلاف ہو جائے یا دو گروپوں میں اختلاف ہو جائے بزنس کمیونٹی میں اختلاف ہو جائے اسٹوڈینٹس اور ٹیچر کے نقطۂ نظر میں اختلاف ہو جائے مینجمنٹ اور یونین میں اختلاف ہو جائے کنفلکٹ پیدا ہو جائے تو اس سے خبریں ابھرتی ہیں لیکن عوام اس چیز میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ تو پیدا ہو گیا کیا اس کو ریزالو کرنے اس کو حل کرنے یا اس معاملے کو بخوبی بطریق احسن اس معاملے کا حل ڈھونڈنے کی بھی کوئی کوشش ہو رہی ہے یا نہیں اگر ہو رہی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں کون اصلاح کریں گے جیسے دو ملکوں کے درمیان ایک تنازع ہو سپوز بلکہ حقیقت ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ ہے امن و امان کا مسئلہ ہے نیوکلیر کیپیبلٹی کا مسئلہ ہے یہ اس قسم کے معاملات ہیں جن میں پوری دنیا انٹرسٹ رکھتی ہے دونوں ملکوں کے عوام انٹرسٹ رکھتے ہیں ہم سائے انٹرسٹ رکھتے ہیں عالمی امن کے ادارے انٹرسٹ رکھتے ہیں یونائیٹڈ نیشن انٹرسٹ رکھتی ہے کہ ان کا کنفلکٹ ریزولوشن ہو تو ہر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کا حل کرنے کے لئے کوئی کوشش ہو رہی ہے مذاکرات کے ذریعے یا کوئی میڈیشن ہو رہی ہے کوئی تیسرا ایلیمنٹ تیسری حکومت درمیان میں بیٹھ کے ان مسائل کو حل کر رہی ہے اگر ہے تو بڑی خبر ہے اور اگر نہیں ہے تب بھی خبر ہے کہ یار اتنے بڑے مسئلے ہیں لیکن ان کو حل نہیں کیا جا رہا تو یہ بھی ایک خبر ہے پھر یہ خبر ہے کہ کیا اینی باڈی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے کان پہ جوں ریگی اتنا بڑا جھگڑا ہو گیا اگر کوئی کہ ہاں بھائی اس جھگڑے کے بعد دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر بات ہوئی تھی وہ پوچھیں گے پھر کیا ہوا وہ بتائیں گے کہ جی انہوں نے اس کے لیے ایک لاہے عمل طے کیا وہ پوچھیں گے کیا لاہے عمل ہے وہ بتائیں گے یہ ہے پھر اس پر تبصرہ ہوگا پھر عوامی رائے لی جائے گی اس طرح سے اس خبر کے بہت سے پہلو نکل آتے ہیں اسی طرح خبر بنانے میں جو اور ایلیمنٹس ہیں ان میں ایک ایلیمنٹ ہے ایمیننس اینڈ پرومیننس ویدر نوٹور دی پیپل انوالوڈ ان دس ایونٹ اف سو دیٹ میکس دا مور اگر کسی واقع یا کسی گفتگو میں دو اہم لوگ سیلیبرٹیز جن کو دنیا جانتی ہو اگر اس میں شامل ہیں اس میں انوالو ہیں تو وہ خود بخود خبریت کی ویلیو کے قریب پہنچ جاتی ہے جیسے دو فلم سٹارز میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے دو حکمرانوں میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے کیبنٹ کے دو منسٹرز میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے پارلیمنٹ میں ممبران کے دو گروپ بن جائیں سینٹ میں کسی بل پر اختلاف ہو جائے حکومت کا نقطۂ نظر اور اپوزیشن کا نقطۂ نظر مختلف ہو تو اس میں پرومیننٹ اور ایمیننٹ لوگ شامل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے خود بخود خبر بن جاتی ہے کہ جی یہ اس کے حق میں ہیں یہ اس کے خلاف ہیں یا دونوں میں صلح ہو جائے ایمیننٹ اور پرومیننٹ لوگوں میں تب بھی بن جاتی ہے شو شوبز کے لوگوں میں صلح ہو جائے تب بھی خبر بنتی ہے آپس میں تنازع ہو جائے تب بھی خبر بنتی ہے ایمیننس اور پرومیننس کے حوالے سے میں یہ بھی مثال دوں گا کہ اگر کسی سیاستدان کی شادی ہوتی ہے تو وہ خبر بن جاتی ہے لیکن ایک عام آدمی کی اگر شادی ہو رہی ہو تو وہ خبر نہیں بنتی کیونکہ سیاست دان نون ہے اس کو بہت سے لوگ جانتے ہیں اور اس کی شادی ایک بہت بڑا نیوز ایونٹ بن جاتی ہے آپ نے اکثر اخبارات میں بلکہ کچھ ٹیلی ویژن چینل بھی ان خبروں کو نمایاں طور پر نشر کرتے ہیں کہ مسٹر اے یا فلاں سیاست دان کی شادی تھی اس کی شادی کس فیملی میں ہوئی دونوں فیملیز کا پس منظر کیا تھا بارات میں کون لوگ آئے کتنے لوگ تھے کھانے میں کتنی ڈشیں پیش کی گئی جہیز میں کیا دیا گیا غرضے کے اس شادی کے ہر پہلو پر کوئی نہ کوئی خبر نکل رہی ہوتی ہے پھر اس شادی میں چونکہ ایک وہ پالیٹیشین ہے تو اس ملک کے مختلف سیاستدان بزنس مین وہاں پہنچتے ہیں وہ تحائف دے رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ فلاں سیاست دان کی شادی میں اتنے اتنی رقم کے تحائف دیے گئے اور کھانوں کی اتنی ڈشیں پکائی گئیں اور فلاں فلاں سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں شریک تھے سفارتکار وہاں آئے اس کے علاوہ دور دراز سے لوگ چل کر آئے اور بعض اوقات ایسی خبریں بھی لگا دی جاتی ہیں جن کی اکثر بعد میں تردید ہو جاتی ہے جو اپنی خواہش کے مطابق انسان سوچتا ہے کہ لگا دیں کون سی غلط ہوگی لیکن بعد میں غلط نکلتی ہیں کہ جی انہوں نے اپنی بچی کے جہیز میں دو ٹرک سامان دیا یا انہوں نے اپنی بچی کو مرسیڈیز کار دی بہرحال اس طرح کی ساری چیزیں مل ملا کر ایمیننٹ اور پرومیننٹ لوگوں کی خبروں میں ایک دلچسپی کا انسر بھی ہوتا ہے اور اس سے خبروں کے کئی پہلو نکلتے ہیں اسی طرح آپ کو یاد ہوگا آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی اور اخبارات میں خبریں پڑی ہوں گی کہ جب کسی فلم سٹار کی یا نون ٹیلی ویژن آرٹسٹ کی شادی ہوتی ہے تو اس میں شرکت کے لیے لوگ بڑے کوشاں ہوتے ہیں وہ ان کے شادی کارڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات تو وہ شادیاں لائیو پیش کی جاتی ہیں میں آپ کو ایمیننٹ لوگوں کے حوالے سے یہ بھی مثال دوں گا کہ ہمارے حال ہی میں کشمیری رہنما کی شادی ہوئی تھی وہ مقبوضہ کشمیر سے پاکستان فلائی کر کے آئے یاسین صاحب اور ان کی شادی ایک پاکستانی خاتون سے ہوئی اسی طرح پاکستان کے ایک نامور کرکٹر اور سابق کپتان کی شادی برطانیہ میں ایک بڑی ہی مشہور فیملی میں ہوئی اور ان کی شادی کے موقع پر برطانیہ کے کرکٹ لورس پاکستان کے کرکٹ لورز بلکہ بائی اینڈ لارج عوام کی اکثریت نے اس شادی میں بڑی دلچسپی لی تو ایمیننٹ اور پرومیننٹ لوگ جب کسی ایونٹ کا حصہ بنتے ہیں تو وہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے اور اس میں بڑے انٹرسٹ پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ کو ایک تاریخی شادی یاد ہوگی لیڈی ڈی جو اب اس دنیا میں نہیں اس کی شادی جب پرنس چارلس سے ہوئی تو وہ لائیو نشر کی گئی اور اس شادی میں دنیا بھر کے عوام نے بڑا انٹرسٹ لیا اسی طرح لیڈی ڈیا کی جب ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تو اس سے اتنی سائڈ سٹوریز نکلی اتنی کہانیاں نکلی کہ اب تک لوگ اس سٹوری کو فالو کر رہے ہیں اسی طرح جب کوئی وی آئی پی کوئی حکمران یا کوئی بڑا آدمی جس نے دنیا میں انقلابی قدم اٹھایا ہو اس کی رحلت ہوتی ہے اس کا انتقال ہوتا ہے یا وہ انجہانی ہوتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی فیونرل سیریمنی میں اس کی تجیز و تکفین میں اس کو دفن کرنے کے عمل میں لوگوں کی جو شرکت ہوتی ہے وہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے اسی طرح دنیا بھر کے ممتاز لیڈر جنہوں نے اپنی قوم کی جد و جہد و آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہو ان کی لائف بہت بڑی خبروں کا مرکز ہوتی ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جنا نے پاکستان بنایا ان کی بیماری بہت بڑی خبر تھی زیارت سے جب وہ اس کراچی منتقل ہو رہے تھے تو اس سفر کی رودات بھی بہت بڑی خبر تھی ایمبولنس میں جب ان کا انتقال ہوا کراچی کی سڑک پر اس پر بھی بہت بڑی خبر بنی پھر ان کے جنازہ بہت بڑی خبر تھی پھر ان کا جو مقبرہ ہے اس پہ جانے والے لوگ جب جاتے ہیں تب بھی خبریں بنتی ہیں اسی طرح چائنا کے جدید چین کے بانی معاوضے تنگ کے حوالے سے ہر وقت خبروں کا ذکر ہوتا رہتا ہے غرضے کے ایمیننٹ اور پرومیننٹ لوگ مرنے کے بعد بھی خبروں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں اور خبروں دینے کے عمل میں شریک رہتے ہیں کیونکہ ان کا انفلوئنس ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا ان کا انفلوئنس بڑے لمبے اسپین پر پھیلا ہوا ہوتا ہے ان سے متعلق لوگ ان کی نسلیں ان کے خاندان کے بارے میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو یہ لوگ جو ایمیننٹ اور پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے دھارے کو بدلنے یا روکنے یا اس کو نئی جہت دینے میں کردار ادا کرتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ خبروں کا حصہ رہتے ہیں اگر ان کی اولاد نمایاں ہو کر سامنے آئے تب بھی خبروں میں ہوتی ہے اگر نمایاں نہ ہو تب بھی لوگ ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے انسیسٹرلز کیا کر رہے ہیں جیسے پاکستان کے مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال خبروں کا مرکز رہے انہوں نے جو خطبہ اہباد دیا وہ آج بھی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے مینار پاکستان قرار دادے لاہور کی جگہ پر تعمیر ہوا وہ انہی کے خواب کی تعبیر تھا ان کی اولاد ان کا بیٹا ڈاکٹر جاوید اقبال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہے اور ان کے بارے میں بھی جو خبریں ہوتی ہیں اب تک چلتی ہیں وہ جب کوئی ویژن چینل پہ لیکچر دیتے ہیں تب بھی لوگ سنتے ہیں اور ان کی علمیت کے ساتھ ساتھ ان کا ریلیونس ان کی پرومیننس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے بیٹے ہیں اس طرح ایمیننٹ اور پرومیننٹ لوگ کسی نہ کسی حوالے سے خبروں کا تذکرہ بنے رہتے ہیں اب ایک اور اہم پہلو جو خبریں بنانے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے بڑا ہیلپنگ ہوتا ہے دیٹ از کارڈ ومن انٹرسٹ ہیومن انٹرسٹ اسٹوری آفن اپیل ٹو انسانی ہمدردی کی خبریں لوگوں کے جذبات کو متاثر کرتی ہیں اس لیے ہیومن انٹرسٹ اسٹوری ہر اخبار کا حصہ ہوتی ہیں ہیومن انٹرسٹ اسٹوری میں آپ اگر دیکھیں تو نیوز چینل بھی بڑی محنت کرتے ہیں نیوز ایجنسیز انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز خبروں کا سورس دینے والی نیوز ایجنسیز یہ بھی ہیومن انٹرسٹ سٹوری ریلیز کرتی ہیں آپ اگر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس سے آپ کو ہیومن انٹرسٹ سٹوری کی اور وضاحت ہو جائے گی مثلا چڑیا گھر میں زو میں اگر شیرنی کے بچہ پیدا ہو تو وہ خبر بن جاتی ہے اخبار میں خبر آتی ہے چینلز اس خبر کو جا کر بناتے ہیں اور جب وہ نشر ہوتی ہے تو نیکسٹ ڈے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اس زو کی طرف موو کرتی ہے ہیومن انٹرسٹ کے اتنے اینگل ہیں آپ سوچیں یہ ایک صحافی کی نظر ہے کہ وہ کس سٹوری کو کس انداز میں دیکھ رہا ہے مزریز آف لائف بظاہر وہ صعوبتیں وہ مشکلیں جو ایک شخص اس ماحول میں یا کچی آبادی میں رہائش کے لیے کاٹتا ہے وہ اس کے لیے تو تکلیف دہ ہے لیکن جب ایک رپورٹر وہاں پہنچتا ہے وہ اس انوائرمنٹ کی شوٹنگ کرتا ہے ان کو پینے کے پانی ایسا نہیں ملتا جس میں صفائی ہو تو وہ ان لوگوں کے لیے تو مسائل اور مشکلات ہیں لیکن جب وہ خبر اخبار میں چھپتی ہے جب وہ خبر کسی ٹیلی ویژن چینل پر نشر ہوتی ہے تو وہ ایک ہیومن انٹرسٹ اسٹوری بن جاتی ہے لوگوں کے جذبات کو اپیل کرتی ہے لوگ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے بعض اوقات حکومتیں خود ہیومن انٹرسٹ اسٹوری سے موو ہوتی ہیں اور وہ بڑے بڑے اہم اہم پالیسی ڈسیزنز لیتی ہے تو ہیومن انٹرسٹ اسٹوری بڑی اہم ہے اس عمل میں کہ جو آپ کو خبریں دینے اور خبروں کا ممبا بننے میں بڑی مدد دیتی ہے تو اس لحاظ سے میں آپ کو ذرا ریکپ کرتا ہوں چیزیں کہ خبریں بنانے میں ٹائم یا ٹائملینس نیس کی بڑی اہمیت ہے پروکسیمیٹی خبر کی قربت کا یا قرب مکانی جس کو اردو میں کہتے ہیں خبر آپ کے کتنی قریب ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کنفلکٹ اور تنازع کی بڑی اہمیت ہے ایمیننس اور پرومیننس لوگوں کا کسی ایشو میں انوالو ہونا بھی بہت بڑی خبر ہے کانسیکوینٹ اور امپیکٹ جو ہے ٹ دی مین یا کامن ریڈر یا کامن ویور کی بھی بڑی اہمیت ہے آپ نے کسی فیکٹری کے خبر پڑھی اس میں سو آدمیوں کو بے روزگار کر دیا گیا یہ بے روزگار لوگ بظاہر سو ہیں لیکن سو خاندان بے روزگار ہو رہے ہیں تو اس خبر کا امپیکٹ بہت دور تک جائے گا اسی طرح کسی کی اگر تنخواہ بڑھتی ہے تو اس کا سوشل اسٹیٹس تبدیل ہو سکتا ہے تو اس طرح کی خبروں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اسی طرح ہیومن انٹرسٹ کے حوالے سے میں نے باتیں کی تو یہ سب چیزیں پروکسیمیٹی ہیومن انٹرسٹ جیوگرافی ٹائملی نیس یہ سب اور کنفلکٹ آپ کے لیے بہت بڑی خبروں کا باعث بنتے ہیں خبریں بناتا کون ہے خبریں بناتا ایک رپورٹر ہے ریپورٹر کون ہے جو اتنی دور سے جا کر خبریں ڈھونڈ کر لاتا ہے اور ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے تو رپورٹر جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سے خبر موجود ہے اسی طرح آداد و شمار یا نمبرس بھی خبروں کا ایک اہم ذریعہ ہیں ایک خبر شاید بظاہر اہم نہیں ہے مثلا کہیں کوئی حادثہ ہو گیا دو گاڑیاں ٹکرائی اور کوئی آدمی ہلاک نہ ہوا تو وہ خبر نہیں بنتی ویسے کوئی ریپورٹر اگر اس کو رپورٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی مس ہیپ یا خدا نخواستہ کوئی ایسا ایکسیڈینٹ مین میڈ یا نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے اس کے نتیجے میں سو یا اس سے زیادہ آدمی ہلاک ہو چکے ہوں یا گھر درجنوں تباہ ہو گئے ہوں تو یہ جو آداد و شمار ہیں بہت بڑی خبر بن جاتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مس ہیپ از ناٹ اے بگ نیوز بٹ دی نمبر میں میں ایک اے بگ نیوز اسی طرح خبر حاصل کرنے کے لیے یا خبر بنانے کے لیے آپ میں کیوروسٹی کا ہونا ضروری ہے آپ جتنا تجسس کریں گے جتنی آپ جستجو کریں گے جتنی آپ میں کیوروسٹی ہوگی آپ اس ایونٹ سے خبر نکال لائیں گے ایک عام آدمی کہیں پہنچتا ہے وہ پاس سے گزر جاتا ہے اس کو وہ منظر ایفیکٹ نہیں کرتا ایک شاعر وہاں سے گزرتا ہے وہ اس منظر پر ایک نظم یا غزل کہہ دیتا ہے اور وہ پوری کمیونیکیشن کر دیتا ہے کہ یہ بادل تھے پانی کا جھرنا تھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی لیکن ایک عام آدمی وہاں سے گزر جاتا ہے کہ ہاں میں ابھی ادھر سے گزر کے آیا ہلکی سی بارش ہو رہی تھی کچھ بادل کے ٹکڑے تھے لیکن شاعر اس کو ایک نئے رنگ میں پیش کر رہا ہے اسی طرح ایک رپورٹر جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس منظر میں خبریت ڈھونڈتا ہے وہ اگر وہاں کوئی انہونی چیز دیکھے اس منظر میں تو وہ اس کو آ کے رپورٹ کرتا ہے اسی طرح اس منظر کی جب وہ رپورٹ کرے گا تو وہ عوام کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی لیکن کامن مین وہاں سے وہ خبر ڈرائیو نہیں کر سکتا مثلا وہ اس منظر میں اگر یہ دیکھتا ہے کہ ایک سٹریم ہے ایک ندی ہے یا ایک دریا ہے اور اس میں رنگین مچھلیاں تیر رہی ہیں تو وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ رنگین مچھلیاں کہاں سے آ رہی ہیں اس کا سورس کیا ہے کیا یہ اپسٹریم سے آ رہی ہیں یا یہیں پر پیدا ہو رہی ہیں یا کسی نے ان کو پالا ہے اور ان مچھلیوں کی عمر کیا ہے ان کی افزائش کا طریقہ کیا ہے ان میں کون کون سے رنگ ہیں تو اس کی پاور آف آبزرویشن اور سیکنگ دی انفارمیشن کی ہس جاگے گی اور وہ اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کرے گا اور اسی منظر اور اسی ایریے کے بارے میں جب وہ تفصیل سامنے لائے گا تو لوگوں کے لیے ایک دلچسپی اور ایک خبریت کا انسر اس میں موجود ہوگا اسی طرح سیلف ہیلپ یا اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کیے جاتے ہیں وہ بھی خبروں کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے ابد السطار ایستار ایدھی. ایدھی ایک کامن پاکستانی شہری ہے اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جو اپنی مدد آپ کے تحت ہو اور لوگوں کی ویلفیئر اور ان کو سکون اور اطمینان دینے میں معاون ثابت ہو اور اس نے اپنی عیدی فاؤنڈیشن بنائی اور یہ فاؤنڈیشن جو ابتدا میں چند لوگوں اور معمولی سی رقم سے شروع ہوئی اور وہ پھیلتے پھیلتے اب ایک بین الاقوامی تنظیم کی شکل اختیار کر چکی ہے عبد الستار عیدی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی چوک یا چوراہے پر کھڑا ہو جائے اور ڈونیشن کے لیے اپیل کر دیں تو چند لمحوں میں اس کی جھولی بھر جاتی ہے اس کی اتنی بڑی کریڈیبلٹی بنی ہے کیونکہ لوگوں کو عام زندگی میں عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے عبد الستار کے کام ہوتے نظر آ رہے ہیں زلزلہ ہو سیلاب ہو کہیں مین میڈ ڈیزاسٹر ہو گیا ہو یا نیچرل کلیمٹی ہو کوئی قدرتی آفت آئی ہو تو وہ شخص وہاں پہنچتا ہے اس کی تنظیم پہنچتی ہے ایون ایسے لوگ جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے بے سہارا لوگ ان کو شیلٹر فراہم کرنے کا پہلو اس نے بنایا اس نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بنایا ایون ملک کی سطح سے باہر نکل کر اس نے دنیا بھر میں جہاں زلزلے آتے ہیں کوئی آفت آتی ہے یا کہیں جنگ شروع ہو جاتی ہے وہ عراق بھی اپنی تنظیم لے کر گیا وہ کوسو بھی اپنی تنظیم لے کر گیا وہ انڈونیشیا میں زلزلہ آیا وہاں بھی اپنی تنظیم لے کر پہنچا وہ ایران میں زلزلہ آیا وہاں بھی اپنی تنظیم لے کر پہنچا تو سیلف ہیلپ کی بنیاد پر بہت بڑی خبریں نکلتی ہیں اور ایسے لوگ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا حکومت بھی اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے اتنے بڑے پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتی تو وہاں سیلف ہیلپ کی بنیاد پر جب کام شروع کیا جاتا ہے تو وہ بہت بڑی خبریں بنواتا ہے اور یہی چین جو سیلف ہیلپ کی ہے دوسروں کو دیتی ہے اسی طرح بلڈ ڈونیشن کے لیے سیلف ہیلپ کی تنظیمیں موجود ہیں تعلیمی ادارے سیلف ہیلپ کی بنیاد پر چل رہے ہیں یتیم خانے آرفن ہاؤس معذور لوگوں کے لیے سیلف ہیلپ کی بنیاد پر بہت سے کام چل رہے ہیں تو ایک رپورٹر ایک جرنلسٹ یا ایک شخص جو صحافت کے میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ امر ضروری ہے کہ وہ جب خبریں ڈھونڈنے نکلے کہ خبریں کہاں سے ملیں گی تو سیلف ہیلپ آرگنائزیشنس کی طرف جائے اور اب تو سیلف ہیلپ آرگنائزیشنس کو اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے بھی ان کے لیے معاونت فراہم کرتے ہیں ان کو فائنینشیل ہیلپ دیتے ہیں ان کو انٹرنیشنل موومنٹ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو ریڈ کراس جیسے ہے جس کو ہلال احمر کہتے ہیں یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے یہ مختلف ممالک کے فنڈ سے ایک تنظیم بنائی گئی ہے اس کو ہم سیلف ہیلپ کی تنظیم نہیں کہہ سکتے سیلف ہیلپ کی تنظیم وہی ہوتی ہے جب کچھ لوگ اپنے وسائل سے کوئی کام شروع کریں آپ اپنے گلی محلے کی صفائی کے لیے سیلف ہیلپ یونٹ بنا سکتے ہیں آپ کوئی تعلیمی ادارہ کھول سکتے ہیں آپ کوئی لائبریری سیلف ہیلپ کی بنیاد پہ بنا سکتے ہیں آپ کسی ڈاکٹر کا انتظام سیلف ہیلپ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں آپ کوئی ہاسپٹل سیلف ہیلپ کی بنیاد پہ بنا سکتے ہیں آپ یتیم بچوں کو پالنے کی کوئی جگہ بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے سیلف ہیلپ ایک قومی علاقائی اور عوامی خدمت کے ساتھ ساتھ خبروں کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے اسی طرح ایک رچولس یا رسم و رواج جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ بھی خبروں کا ایک اہم ذریعہ ہے رسم و رواج یا ریچولز جو ہیں ان کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے لگا لیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر ایسی ایسی رسمیں ایجاد ہو گئی ہیں اور ہمارے سوسائٹی کا وہ ایک اتنا اہم حصہ بن گئے ہیں کہ جو لوگ ان کے خلاف ہیں وہ بھی مجبور ہو کر ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے گھرانوں میں دیکھا ہوگا کہ مہندی کی رسم منگنی کی رسم شادی بیاہ پر مختلف رسومات دودھ پلانے کی رسم جوتا چھپائی کی رسم دیر آر مینی ریچولس جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت پختہ ہو گئے ہیں اور وہ ہماری سوسائٹی ہماری معاشرت کا حصہ بن گئے ہیں تو یہ جو ریچولز ہیں یہ سارے خبروں کی بنیاد بنتے ہیں بڑے لوگوں کی شادیوں میں بتایا جاتا ہے کہ جو رسم مہندی ہے وہ ایک بار کی بجائے بیس جگہوں پر ہوتی ہے لڑکی والے الگ کرتے ہیں لڑکے والے الگ کرتے ہیں اور پھر جو ان کی موومنٹ ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑی بڑی خبریں بنتی ہیں تو اس طرح جیسے اپنی مدد آپ بھی خبروں کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اسی طرح رسم و رواج بھی کسی معاشرت کی بہت بڑا ذریعہ ہے خبروں کا ہندو مت میں رسم و رواج مختلف ہیں اسلام میں ایسے موقعوں پر رسم و رواج مختلف ہیں یہودیت کے رسم و رواج مختلف ہیں زرطشت کے رسم و رواج مختلف ہیں بدھ ازم کے رسم و رواج مختلف ہیں تو ایک صحافی کو اگر خبریں حاصل کرنی ہیں تو وہ مختلف مذاہب معاشرت اور سوسائٹی میں جو رسم و رواج اور رچولز ہیں اس کا اس کو علم ہونا چاہیے اور ضرورت کے وقت وہ ان سے خبر نکال سکتا ہے ان کی کمپیریٹو اسٹڈی پر ریسرچ رپورٹ تیار کر سکتا ہے رسم و رواج کے علاوہ انٹرٹینمنٹ یا تفریحی لوازمات بھی خبروں کا ایک اہم ذریعہ ہیں سنیما ہالز، ٹیلی ویژن کے ڈرامے کلچرل شو مختلف ایگزیبیشنس مقابلہ حسن فیشن شوز میک اپ کے مقابلے یہ سب انٹرٹینمنٹ میں آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت ہے مثلا پتلی کا تماشا اگر آپ کہیں دکھا رہے ہوں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا ایک ہجوم وہاں جمع ہو جاتا ہے اس سے خبر بن جاتی ہے گلی محلوں میں دیہات میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بندر نچانے والے ریچھ نچانے والے پہنچ جاتے ہیں تو وہ بھی ایک انوائرمنٹل انٹرٹینمنٹ ہے ایک لوکل انٹرٹینمنٹ ہے بعض اوقات ایک ریچھ ناچتے ہوئے کسی آدمی پر اپنا ہاتھ مارتا ہے کسی کا کپڑا پھاڑ دیتا ہے یا بندر کوئی کسی بچے سے کوئی چیز جھپٹ لیتا ہے اور بچہ زخمی ہو جاتا ہے تو اگلے دن وہ خبر اخباروں میں آ جاتی ہے اسی طرح سے جانوروں کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی خبروں کا حصہ بنتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز جو بعض اوقات بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ اور اہم خبریں سامنے ڈھونڈ کے لاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوبیز ہوبیز کو اردو میں مشغلہ کہتے ہیں مشغلہ کیا ہے مشغلہ آپ کا کیریئر نہیں ہوتا آپ کا پیشہ نہیں ہوتا آپ کا ذریعہ روزگار نہیں ہوتا لیکن مشغلے میں جب آپ انوالو ہوتے ہیں تو آپ کو ایک قلبی اطمینان ملتا ہے ذہنی سکون ملتا ہے اور اس کو ہم ہوبی کہتے ہیں کچھ لوگوں کی ہوبی گارڈننگ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں چھوٹے سے باغات لگا لیتے ہیں پھلوں کے کوئی پھولوں کے لگا لیتا ہے کوئی شخص سبزیاں کاشت کرنے لگ جاتا ہے کوئی چھوٹی سی کاٹیج انڈسٹری لگا لیتا ہے گھر میں کوئی کتابیں جمع کرنے لگ جاتا ہے ایک شخص سٹیمپس جمع کرنے لگ جاتا ہے اکثر بچے مختلف ڈاک کی ٹکٹیں جمع کرتے ہیں کچھ لوگ کوائنز جمع کرتے ہیں اب اگر ایک رپورٹر ان ہوبیز پر ریسرچ کرنے آ جائے ان ہوبیز کے حوالے سے خبر ڈھونڈنے لگے تو اس کو حیران کن انکشافات ہوتے ہیں مثلا ایک شخص گارڈننگ کرتے ہوئے پھولوں کی نئی قسمیں ایجاد کر لیتا ہے یا شہد کی مکھیاں پالتے ہوئے اس سے مثلاً کہتے ہیں کہ جی یہ بیری کا شہد ہے یہ کیکر کا شہد ہے یہ سیب کے درخت کا شہد ہے اب وہ مشغلے میں اس نے وہ کیا لیکن اس سے ان چیزوں کے خواص اس شہد میں منتقل ہو گئے تو ہنی بھی ایک مشغلہ بھی ہے ساتھ ساتھ چھوٹا بہت روزگار کا ذریعہ بھی ہوتا ہے تو یہ جو مشغلے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ماچس کی ڈبیاں جمع کرتے ہیں اور ان کے پاس دنیا میں جس نوعیت کی ماچسیں بن رہی ہیں وہ ان کو اپنے عزیز و اکارب کو خط لکھ کے یا کسی دوسرے ملک جاتے ہیں وہ منگوا لیتے ہیں اور انہوں نے اپنی گیلریز بنائی ہوئی ہوتی ہیں اسی طرح کچھ لوگوں کو پتھر جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے کچھ لوگوں کو نوادرات جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے تو یہ جتنے بھی مشغلے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ سائڈ سٹوری فیچر سٹوریز اور خبروں کا باعث بنتے ہیں بعض اوقات ان چیزوں کو چوری کرنے والے پہنچ جاتے ہیں جب چور ان کو اٹھا لیتے ہیں یا ان کو خراب کیا جاتا ہے تباہ و برباد کیا جاتا ہے تو بھی وہ بہت بڑی خبریں بن جاتے ہیں تو اس لحاظ سے نیوز کس طرح بنتی ہے اس پہ اگر آپ تفصیل سے جائیں تو حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں جیسے ہم نے نیوز کے مختلف لیکچرز میں جرنلزم پڑھا جرنلسٹ پڑھا کرنٹ افیئرس پڑھا انفورٹینمنٹ پڑھا ریڈیو ٹیلی ویژن پڑھا ان سب کی زندگی یا فوٹو جرنلزم کی زندگی کس چیز پر ہے وہ نیوز پر ہے نیوز کی کیا قسمیں ہیں نیوز کا کیا کرائیٹیریا ہے نیوز کا کیا سائیکل ہے نیوز کی تنظیم کیسے ہوتی ہے نیوز کیسے کیسے آگے بڑھتی ہے اور لوگ اس کو کس طرح پسند کرتے ہیں ان سب کو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے کہ خبر کیا ہے ہاؤ اٹ کین بی ڈٹرمن وٹ اور وٹ میکس آپ کو بہت سے سورسز کا پتا چلتا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے زیادہ اس چیز پر توجہ دی کہ خبر کہاں کہاں سے ڈھونڈی جا سکتی ہے اس کے لئے کی پیور آئیز مشاہدہ کی قوت کو بڑھائیں اپنے علم میں اضافہ کریں اور خبریں حاصل کرنے کے لیے پیشن اور جستجو رکھیں دنیا کے اس خطے میں اس کائنات میں ہر طرف خبریں بکھری پڑی ہیں صرف شرط یہ ہے کہ آپ خبر کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں آپ کی آنکھ اس چیز کو دیکھ سکے جسے کامن آدمی نہیں دیکھ سکتا آپ کے کان اس چیز کو سن سکیں جس کو سن کے آپ کو خبر کی لیڈ ملے تو ساتھیوں اگر آپ ایک اچھا جرنلسٹ اچھا رپورٹر اور اچھا سب ایڈیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خبر کو پہچانیں خبر کو حاصل کریں اس کو پیشہ ورانہ انداز میں خبر کے لوازمات کی سکل استعمال کرتے ہوئے اس طرح تحریر کریں اس طرح اس کو اگر ٹیلی ویژن پر ہے تو پیش کریں کہ دیکھنے والے کے لیے دلچسپی موجود ہو اس میں اس کا انٹرسٹ ہو اور وہ آپ کا محتاج ہو اس انتظار میں ہو کہ آپ آ کر اچھی خبر اس کو دیں گے جو معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے اچھی ہو قومی تعمیر میں آگے بڑھ سکے تو خبر کے لیے آپ کو تازہ چیزوں کی طرف جانا ہے کل کو چھوڑ کر آج اور آنے والے کل کی طرف دیکھنا ہے تو آپ کے لیے ہر طرف خبریں ہیں اس کے ساتھ سرور منی راؤ آپ سے اجازت چاہتا ہے ان اللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت کے لیے اللہ حامی و ناصر